میں جینا تیرے یہ ذوق نبوت ہے میرے موسیق محبوب اللہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضور حضد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باوجود ان کو خلوط محبوب ہونے کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب تھی تنہائی میں عبادت محبوب تھی لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وقف نفس کا مال نبین یا رونا وقم بالغذاتی والا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ و آپ اپنے نفس پہ صبر کیجیے اس بات پر صبر کیجئے کہ آپ کو تنہائی محبوب ہے میرے ساتھ تنہائی میں عبادت کرنا میری عبادت کرنا میرے ساتھ رہنا حضوری میری آپ کو زیادہ محبوب ہے تنہا لیکن آپ اپنے اپنی اس بات پر صبر کیجئے اور ان لوگوں کو جو مجھے ڈھونڈ رہے ہیں میرا ذکر کر رہے ہیں مجھے یاد کر رہے ہیں میرے ملنے کا پتہ اور نشان بتائی میں کیسے ملتا ہوں کیسے کیسے مجھے یاد کرنا چاہیے کیا طریقے دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ کو تو یاد پہلے ہی کر رہے تھے لیکن اردو صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تربیت کے لیے بھیجا گیا بھی اور تربیت کے لیے تربیت کے بغیر کام بنتا نہیں یہی سلسلہ آج بھی مرشدین کا ہے مورشدین اللہ طبیل نیاست وہی کام کر رہے ہیں جو نبی کرم صلی اللہ تعالی وسلم کا کام تھا کار ندوت وہی آج جو سچے مرشدین ہیں وہی کام اللہ سبیل نیابت یعنی نائب نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح یہ کام کر رہے ہیں تو باوجود اس کے کہ وہ اللہ کو یاد ہی کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ خود ان کو اپنا بنا لیتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ان کی تربیت کے لیے کہ آپ اپنے نفس سے سبر کر کے ان کے درمیان بیٹھی بس نفس کا محل لدینہ رون رقم جو مجھے یاد کر رہے ہیں بالغذاتی و لڑکی کی گریڈو وجہ اور ان کے قلب میں ہی مراد ان میں بھی اللہ ہی مراد ہے اس کے باوجود نبی کو بھیجا اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے مرشد کی تربیت کی اہمیت مرشد کی اہمیت جب تک کسی کی زیر تربیت راستہ طے نہیں کرے گا راستہ طے نہیں ہوگا بے رفیق ہر کشت عمر رہا و عشق عمر بگزش کہ پوری کی پوری عمر گزر جائے گی لیکن جو بے رفیق کہتے مرشد کے راستہ طے کرنا چاہتا ہے وہ دھوکے میں رہتا ہے راستہ اس کا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق زو... ذوق زو... نبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا بھی اللہ عمنی اللہ میں آپ کی محبت چاہتا ہوں و... وحق میں اور اس شخص کی محبت بھی مانگتا ہوں جس کو آپ سے محبت تو معلوم ہوا کہ تنہا تنہا رہنا ہمارے دین میں نہیں بلکہ اللہ تعالی کے عاشقوں میں رہنا ذوق تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا طرح سے ممکن تیر گوگرنا سی طرح سے سے گزرنا کبھی دل سے صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا کبھی دل بے صبر کرنا کبھی دل, دل سے شکر کرنا یعنی صبر جو ہے تین تینوں کے سبر الگ تھا جو جو عبادت اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بندوں کے لیے نازل فرمائے پران و حدیث میں ان پر ان پر عمل کرنا اور دل اگر نت چاہے نفس جو ہے تقاضہ کر رہا ہے ذرا نیند لے لو ذرا سستی کر لو ذرا کچھ کام کاج میں مصروف ہیں ابھی مصروفیت ختم ہو جائے پھر نماز ہو جاتے ہیں جماعت چھوڑ دیا یہ سب چیزیں گناہ ہیں تو اس پر صبر کرنا یعنی اپنے نفس کے تقاضے پر صبر کرنا اور اس کام کو بجا لانا جیسے جماعت کا وقت ہے تو اس وقت سارے کام چھوڑ دینا سستی کو چھوڑ دینا ساری مصروفیات کو تر کر کے یہ مسجد کی طرف جانا اور نماز پڑھنا اگر گھر میں خواتین ہیں تو وہ بھی مشغول رہتی ہیں کاموں میں ان کو چاہیے کہ کاموں کو ایک طرف کر دیں اور پہلے آزان ہو گئی پہلے نماز پڑھ لیں تو یہ صبر صبر و الاعت صبر کی ایک قسم کیا ہے صبر و الاط کے عبادت کے اوپر صبر کرنا یعنی سستی سے اور مشغولیات سے مصروفیات سے صبر کر کے اللہ کے حکام کو بجالا ہے اور ایک ہے اس صبر و عنل گناہ پر صبر کرنا گناہ کا تقاضا کر رہا ہے نگاہ خراب کرنے کا تقاضا ہو رہا ہے تیبت کرنے کا تقاضا ہو رہا ہے بدگوانی کا تقاضا ہو رہا ہے کسی سے حسد ہو گیا کسی کی جھوٹ بول دیا یہ سب زبان کے گناہ ہیں یہ تقاضا ہو رہا ہے لیکن اللہ کے خوف سے رک گیا نہیں کیا یہ کیا ہے اس صبر و گناہ پر صبر کر لیا گناہ تصور کر لیا اور اللہ کو راضی کر لیا اور تیسرا صبر کیا ہے صبر فی المصیبت کوئی مصیبت آ گئی کوئی حادثہ ہو گیا کوئی چوٹ پھوٹ لگ گئی کوئی اور تکلیف پہنچ گئی یا کوئی نقصان ہو گیا مال میں تو پھر بھی صبر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو میرا حال جانتے ہی ہیں اور جو حال جتنے بھی حالات آتے ہیں سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو جو حال بھی بندے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں وہ بندے کے لیے مفید تو یہ کیا ہے فی المصیبت مصیبت میں کیا کہتا ہے ولدین ادا اصابت مصیبت آلو یہی ہے نا آلو اما اللہ و انہ راج تو مصیبت کے وقت صبر کرنا اور شکایت نہ کرنا کیا بعض لوگ کہتے ہیں ہم ہی رہ گئے تھے اس مصیبت کے لیے اور کسی کے کوئی انتقال ہو جاتا ہے کہتے ہیں ہم کو اللہ تعالیٰ کو کیا یہ ہم باللہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو رحم نہیں آیا ہمارے اوپر کہ ہمارے باپ کو اٹھا لیا ماں کو اٹھا لیا یہ سب شکایت کی باتیں اور بعض باتیں کٹ اور شرف تک بھی پہنچ جاتی ہیں تو ان باتوں اس جو بھی مصیبت ہو کوئی پریشانی آ جائے اس پر صبر کرنا اور انہی و انا راج کہہ دینا تو یہ تین قسم کے صبر ہیں اور اسبرمسیح تین قسم کے صبر تو یہ راستہ کیا ہے ان اللہ محسوس یہ تینوں قسم کے صبر کرے گا تو اللہ تعالی کی معیت خاصہ اس کے ساتھ ہو معیت مائیت خاصہ اللہ تعالی کو اللہ تعالیٰ کا قرب خاص اس کو ملے تو ایک راستہ یہ ہے کہ صبر کرنا اور ایک راستہ ہے کہ شکر کرنا اللہ مجالنی صبورم وجالنی شکورم وجالنی کی آئینی فیر فی آئین قبیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ مجھے صبر کرنے والا بنائیے اور شکر کرنے والا بنائیے تو شکر کیا ہے کہ اس بات سے شکر کہ جو بھی نیکی کی توفیقات ہو جائیں کچھ مال خرچ کر دیا دین نے یا نمازیں پڑھ لی نوافل پڑھ لیے عبادت کر لی تلاوت کر لی ذکر وزگار کر لیے کسی کے کام کام آ گئے کچھ بھلائی کی توفیق ہو گئی یہ سب کی سب اللہ کے عطا ہے اور اس پر اللہ کا شکر بجانا نا کہ اللہ اتنے کروڑوں بندے کس کس, کس کام میں لگے ہوئے ہیں آپ نے مجھے توفیق دی کہ میں اللہ آپ کے گھر حاضر ہو گیا نماز پڑھ لی میں نے آپ کی توفیق ہے شکر ادا کیا ذکر و ادکار ہو گیا تو اس پہ شکر ادا کیا اور کوئی مال خرچ کر دیا اس پہ شکر ادا کیا کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ہی یہ توقیقات سے نوازا تو یہ راستہ اللہ کا جو ہے دو طریقے سے طے ہوگا کہ صبر کرے کہ میں نے خشمیں تین بتائیں تینوں طرح سے صبر بھی کریں اور دل سے شکر بھی کرے کہ جو کچھ توقیقات ہم کو ہو گئی نیکی کی کہ اللہ آپ کی مہربانی ہے ورنہ اگر آپ کا آپ کی مہربانی نہ ہوتی آپ کی رحمت کا کون سے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں ایسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا کبھی دل سے سبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا یہ تیری رضا میں جینا تیری رضا میں مرنا یہ تیری رضا میں جینا یہ, یہ تیری رضا میں مرنا میری ابدیت تیار گو یہ ہے تیرو یارب تیرا پضل کرنا اللہ کی رضا نے جینا کیا ہے یہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اقامات نازل کرنا ہے اس پہ دل و جان سے عمل کرنا اور مرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے اس میں جان دینے کا جذبہ پیدا کر لینا کہ اللہ ہم جان دے دیں گے لیکن آپ جیسی بڑی ہستی کو آپ جیسی عصمت والی ذات کو ہم ناراض نہیں کریں گے یہ مرنا ہے اللہ کے ذات یہ تیری رضا میں جینا اللہ کی سچے ہے اللہ کی یاد میں ہر وقت دل میں ایک ہنگامہ اثر گرم رہتا ہے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے علامت علامت ضمانت کبھی دکھ رو ظاتے کبھی دل میں یاد کرنا کبھی دکھ رو غاتیں کبھی دل میں یاد کرنا کی علامت ke zamamat yehi ris ke alamat yehi ris ke zamamat kar besikr ho go bate k dil me yaad karna ree sitaate mon ken گزرنا, صبر کرنا دل سے میری کہاں کیسے کیسے نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے البت کی عبادت چھڑا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے یاد کرنے والوں کو اور اپنے چاہنے والوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا یہی روف انبیاء علیہ السلام کا اللہ کو بھی عطا ہوتا. تو یہ زندگی کا حاصل اور کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا شہ یہ صحبت ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے میرے دوست کو اللہ تعالیٰ نے حدیثی میں گئی ان لوگوں کے لیے جو آپس میں میری خاطر سے ملتے ہیں میری بہت محبت سے ملتے ہیں بتائیے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو واجب کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کوئی معمولی چیز ہے اللہ کی درستی حاصل ہو رہی ہے اللہ کی محبت حاصل ہو رہی ہے اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا رہے ہیں جو اللہ کی خاطر سے کسی سے ملنے جاتے ہیں کوئی اور غرض نہ ہو مال کی غرض نہ ہو سفارش کی لالچ نہ ہو کوئی اور دنیاوی غرض نہ ہو صرف اللہ کے لیے ہو اس کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو رہی ہے تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے ہمیں جو جہاں سے شراخت ملے اللہ کی محبت کا غم معمولی غم ہے ذرا ایک ذرہ بھی عطا ہو جائے تو کیا بات ہے جناب فرماتے ہیں مولانا سید سلیمان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ محبت تو اے دل بڑی چیز ہے محبت تو اے دل بڑی چیز ہے یہ کیا کم ہے کہ اس کی حسرت اللہ کی محبت اتنی قیمتی شہ ہے اتنی قیمتی دولت ہے ارے دوستو یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ تو آپ بند ہونے کے بعد معلوم ہوگا یہ اللہ کے لیے اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ یہ کتنا سمجھی تھا وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں میرے حضرت کا شعر ہے وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں بس وہی لمحات میری عیز کا حاصل ہے باقی تو ہم نے جو کچھ ادھر ادھر وقت نکال دیا اس کا کچھ بھی نہیں ملنا دوستوں ہاں یہ جو اللہ کی محبت میں مل بیٹھنا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے اس کو فرمایا کہ محبت تو بڑی چیز ہے رہے. محبت حاصل ہو جائے تو پھر تو دونوں جہان کی نعمتوں سے بڑھتا ہے لیکن اگر خالی اس کی حسرت بھی مل جائے تو وہ بھی کم نہیں محبت بڑی چیز ہے, کی کیا کم ہے کہ اس کی حسرت ملے ایک آدمی حسرت کرے کہ کاش مجھے بھی اللہ کی محبت وہ حسرت بھی اس کے بڑے کام کی وہ بھی کام آتی ہے آگے آگے ہو جائیے جگہ پر مل کے के تکلیف سے से بیٹھے لیکن مل کر بیٹھنا چاہیے اتنا کھلا درمیان چینی مدالس کا فائدہ نہیں ہے تو یہ ہے محبت کی قیمت سمجھیں Mayri zindagi ka hasil Mayri zis ka sahara Mayri zindagi ka hasil شعر بننا یہ شیر کا حوصلہ اللہ والوں سے ملتا ہے. یہ بغیر تربیت کے نہیں ملتا, کتابوں سے نہیں ملتا کا شیر ہے جس کو بہت پڑھتے تھے کہ نہ کتابوں سے نہ واضحوں سے نہ زر سے پیدا زر مانے دولت نہ کتابوں سے نہ واضح سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا بزرگوں کے پاس آنا جانا ان کی صحبت میں رہنا اور اپنے احوال کی اطلاع ان کو کرتے رہنا اور ان کی تجویز پر عمل کرتے رہنا یہ ہے راستہ اللہ کو پانے کا دوست کو اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نہیں ملتے دھوکے میں ہے وہ انسان جو ایس بس بیانات کی حد تک اپنے آپ کو رکھتا ہے کہ بیان سن لیا بہت بڑا آپ نے کمال کر دیا ٹھیک ہے وہ بھی نعمت ہے لیکن جب تک اللہ کو پانا ہے اگر تو یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا ورنہ اللہ نہیں ملے گا یہ چیز ہے یہ سوا صوبہ احل سے اور کہیں نہیں ملتا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگے دل پہ مرنا تیرے آ سے سیکھا تیرے سنگے در فری مرنا اللہ تعالیٰ سے جب محبت پیدا ہو جائے گی دوستو تو دل کا خون کر لو گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا دل کے لیکن اللہ کو ناراض نہیں کریں گے یہ ہوتا ہے اللہ والوں سے اللہ کا عشق محبت سیکھا جاتا ہے اس درجے عشق حاصل کرو کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے سارا عالم ناراض ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ ناراض مجھے کچھ کا درد نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار تیرے آپ سے سیکھا یہ تیریت مدد کا سدکا یہ تیری نایت یہ تیری مدد کا جان کا کرنا میری تیرے کرنا جو انسان اللہ کے راستے میں چلتا ہے توفیف اور مدد کس کی ہوتی ہے اللہ کی ہوتی اگر اللہ کی مدد اور توفیف شامل نہ ہو ول اللہ خل اللہ علیہ و رحمت ماں من کم من ابدا شاہ اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہے کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہو تو تمہارا ہرگز حفیظ نہیں ہو سکتا بلکہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے اس وقت تک تمہارا تجزیہ حفیظ نہیں ہو سکتا اور یہی میں شکر بیان کیے کہ شکر کرے کہ جو بھی نیکی کی توقی ہو جائے اس کو اپنا کمال نہ سمجھے کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا بڑے بعض لوگ جو ہے چند دن اللہ اللہ کر لیا تھوڑی سی نماز روزہ کر لیا اب سمجھتے کہ ہم تو بھئی پتہ نہیں کیا ہو گئے ارے یہ کیا بات ہوئی ارے مولانا محمد احمد صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ ہو نہ میرا ذلت و خواری کا سبب ہے میں اپنے آپ کو کچھ سمجھوں یہ میری ذلت کا دن ہے جس دن میں سمجھوں کہ میں کچھ ہو گیا اسی دن حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے حل کیا کہ حضرت ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میں ابدال ہوں ابدال ہو گیا ہوں حضرت نے فرمایا کہ ہاں پہلے گوشت تھا اب دال ہو گیا ارے اب اولیاء اولیا اللہ دعویٰ کرتے کہ میں کچھ ہوں وہ تو اپنے آپ کو ساری کائنات سے کم تر کتے سے بھی ہفتہ سمجھتے ہیں انجام کے اعتبار سے بھی گھٹیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ہر وقت انجام سے لڑتے رہتے ہیں ان کا تو یہ شیوا ہوتا ہے کہ انجام کے خوف سے ہر وقت لرزاں اور ترساں رہتے ہیں کہ یہ تھوڑی کہتے ہیں وہ دعویٰ کرتے میں کچھ ہو گیا ہوں تو جس نے جس دن ہم نے یہ سمجھا کہ ہم کچھ ہو گئے میرے مشرق خود مولانا شاہد المتی صاحب اللہ بڑے مزے سے فرماتے تھے فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے کچھ اللہ اللہ کر لیتے ہیں کچھ خطو کتابت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے سنا تھا کوئی باہر عظیب دوستانی سے رحمۃ اللہ علیہ تو سنا تو ہے دیکھا تو ہے نہیں شاید وہ میں ہی ہوں تھوڑا ارے بھائی ہمیں تو کام کرنا ہے ہمیں کام کرتے رہنا ہے وہ جو مقام ان کو دینا ہوگا وہ لیکن ہم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں فرمایا کہ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں انسان کا اعزاز انسان کی بڑائی اس میں ہے دوستو سن لو انسان کی بڑائی اپنی بڑائی بیان کرنے میں نہیں ہے بلکہ انسان کی بڑائی اس میں ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارے دوستو لوگ سمجھتے ہیں کہ حز یعنی مزہ تو بڑا بننے میں ہے تو فرمایا کہ مزے کی بات یہ ہے کہ حض تو بڑا بننے میں نہیں ہے بلکہ حض تو چھوٹا بننے میں ہے مزہ تو چھوٹا بننے میں ہے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے میں ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا یہ وہ دولت ہے سنیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا یہ وہ دولت ہے جس کے لیے سلاطین نے اپنی سلطنتیں چھوڑ دی معمولی چیز نعمت نہیں ہے جو آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ میں کچھ ہو گیا اللہ کے نزدیک وہ بہت ہی گٹیا ہوتا ہے اتہ کے سور اور کتے سے بھی اس کی حضرت گر جاتی ہے دوسرے. اس لیے کبھی اپنے معمولات پہ اپنی نوافل پہ اپنی نمازوں پہ اپنی نیکیوں پہ کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کے بیکاری رہنا کہ معلوم نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں قبول ہے ایک لڑکی کو محلے والی عورتوں نے خوب سجایا اس کی شادی ہو رہی تھی جب سجا دیا میک اپ اپ کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہن تم تو آج بہت اچھی لگ رہی ہو تو وہ رونے لگی تو سہیلیوں نے کہا کہ تم عجیب ہو یہ تو خوشی کا موقع ہے ہم نے تو تمہیں اتنا سجا دیا اور یہ رونے کا کون سا موقع ہے تو اس نے کہا کہ بھئی تم نے تو سجا دیا تمہاری نظر میں تو میں اچھی ہوں لیکن میرے شوہر کو میں پسند آ جاؤں تب تو میری سیمت ہے تب وہ مجھے پسند کر لے تب میری سیمت تمہارے پسند کرنے سے میرا کیا ہوگا میری قیمت تو ہے جو میرا شوہر لگائے گا اسی طرح ہماری قیمت دوستو تو قیامت کے دن لگے گی تب پتا چلے گا کہ ہمارا کیا قبول تھا اور کیا نامقبول تھا اور جس کو ہم حقیق سمجھ رہے تھے ممکن ہے کہ وہ آپ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا کون سا عمل پسند آ بس اس کی نجات ہو گئی اور خدا نہ خاص کا ہمارا کوئی عمل ایسا گزر گیا کہ ہماری قبولیت نہیں ہو رہی ہماری مغفرت نہیں ہو رہی اس سے ڈرتے رہتے ہیں اللہ دعوت تھوڑی کرتے ہیں کہ ہم کچھ ہو گئے فرمایا کہ کچھ وہ نہ میرا ولت و قاری کا سبب ہے یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں زبان سے کہنے سے تھوڑی آدمی کمتر بن جاتا ہے کہ میں بڑا حقیر فقیر ہوں ایک شخص دو آدمی ٹرین میں جا رہے تھے ایک نے کہا کہ آپ کا کیا نام ہے نے کہا جی حقیر فقیر عبد القدیر الحاظم کا نام ہے اس نے میں کہا یہ تو بڑے الفاظ تو بڑے یہ توازوں کے استعمال کر رہا ہے اب اس نے پوچھا آپ کا کیا نام ہے تو انہوں نے کہا اب اس نے سوچا کہ مجھے اس سے بڑھ کے کچھ توازو دکھانی چاہیے تو اس نے کہا گر برغی کا گوٹ نہ تو یہ تھوڑی توازو ہے توازو تو دل کی ہے دل کی توازو حقیقی توازو کیا ہے کہ واقعی اپنے آپ کو کم تر سمجھنا اس کا پتہ جب چلتا ہے مسجد میں ایک شخص کو حضرت ڈاکٹر عبد صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا بہت نوجوان وہ تھا گریہ وزاری کر رہا تھا اللہ سے بڑی لو لگائے ہوئے تھا تو فرمایا کہ مجھے اس جوان کے اوپر بہت رشت آیا کہ کیسی اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے اس نے اور کیسا رو رہا ہے اللہ کے راستے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک بڑے نیا سے جن کو ذرا کم نظر آتا تھا وہاں سے گزر رہے تھے تو ان کا پیر اس پہ گھٹنے پہ لگ گیا یا کہیں لگ گیا تو اس نے ان کو لال لالوں سے چاٹنا شروع کر دیا ارے وہ اندھی نظر نہیں آتا تھی. فرمایا مجھے اتنا رونا آیا اتنا رونا آیا اس کی حفاظت کس کام کی ہے جو اس نے اس نے چارے بورے آدمی کو اس نے ڈانٹ دیا بایا مجھے اس کے اوپر رونا آیا کہ یہ شخص کی اس کی عبادت کی بالونی قبول بھی ہے کہ نہیں تو دوستو اپنے آپ کو کیا اچھا سمجھنا تو جو بھی توفیقات ہو جائے نیکی کی توفیق ہو جائے اس کو اللہ کی آتا سمجھو ماں اصاب حسن فم ان اللہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمارے کہ جو کچھ نیکی کی توفیق تم کو ہوتی ہے فم اور جو گناہ تم کرتے ہو بدماشیاں کرتے ہو بد کرتے ہو غیبت کرتے ہو یا جھوٹ بولتے ہو یا بدگمانی کرتے ہو کسی سے حاصل کرتے ہو یا دنیا کی محبت دل میں بری ہوئی ہے یہ سب کے سب تمہاری نفس کی شرارت اور حرارت اور غلازت ہے نجاست ہے تمہارے حسن فمن اللہ کیا سبق دے گئے میرے مرشد رحمت اللہ علیہ قرآن پاک سے کیسے کیسے دلائل سبوق کے میرے حضرت میں دیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرما دیا کہ جو کچھ نیک کام تم کر رہے ہو ابھردار اپنا کمال مت سمجھنا اللہ کی عطا ہے اور ہر وقت قبولیت کے اور فریاتی رہو کہ اللہ کر تو لیا چھوٹا پوٹا آپ کے شان کے لائق نہیں تھا آپ اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے ہمارا کام ایسا نہیں تھا اس لائق نہیں تھا بلکہ ہماری تو نماز دیتی ہے کہ منہ پہ ہمارے مار دی جائے کیسی نماز ہم پڑھتے ہیں جلدی جلدی اور بیداری سے اور دل بھی نہیں لگتا ہے لیکن وہ بڑے کریم مالک ہیں وہ جو کوشش کرتا رہتا ہے وہ اس کا حل... وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں بڑے کریم مالک ہیں لیکن جو چٹائی اختیار کرتا ہے سمجھتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے پھر اس... اس کا بڑا خطرہ ہے دوستو وہ تو پھر امکان یہی ہے کہ اس کی تمام عبادت کو اس کے منہ پہ مار دیا جائے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا ہے یہ تیری نایتیں کا سدقہ یہ تیری نعتیں ہیں یہ تیری مدد کا سدقہ میری جان کا تیرے غم بے صبر کرنا تیرا غم کیا اللہ کا غم کیا ہے یہی کہ گناہوں کے تقاضے اللہ نے دل میں رکھے ہیں لیکن میں غم اٹھا لیتا ہوں اللہ کو ناراض نہیں اس غم پہ میں صبر کر لیتا ہوں گناہ کے تقاضے پر عمل نہ کرنے کے غم پہ میں صبر کر لیتا ہوں بس یہ آپ کی مدد کا سکتا ہے یہ تیری عطا ہے یا رب یہ تیرا جذب تنہا یہ تیری عطا ہے یا رب یہ تیرا جذب تنہا جزا یعنی اللہ تعالیٰ خفیہ طریقے سے بندے کو اپنا بناتے ہیں ورنہ اس کے اندر وجوب اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے خفیہ طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنا بناتے ہیں وہ ان کا رفتہ رفتہ بندے بیگام ہوتا ہے محبت کے اثیروں کا یہی انجام ہوتا ہے جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کو خفیہ طریقے سے پھر وہ کچا چلا جاتا ہے اس کا دل دنیا میں نہیں لگتا دنیا کی لالچ میں اس کا دل ملوث نہیں رہتا اور یہ گندی عظیم شکلیں جو جو مٹی کی شکلیں ان کھلونے میں وہ دل نہیں لگاتا جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں. تیری عطا تیرا جدہ میرا نال سنگے پک کر میرا نال ہی خطا ہو گئی تو خطا ہو گئی تو فکر کی کیا بات ہے پہلے جان لڑاؤ کوشش کرو گناہ نہ کرو جو آدمی بہت غیر شریف بہت ہی بےغیرت ہے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے لیکن اگر پھر فتح ہو گئی کھسل گیا گر پڑا تو یہ نہیں کہ اب گرے ہی ہوئے ہیں گٹر کے اندر بد نگاری کر لی تو اب دیکھے ہی جا رہے ہیں اس کو اور بدماشی کرتے ہیں شیطان کی اور نفس کی گاتے ہیں نہیں فوراََ اگر گٹر میں کوئی گر جاتا ہے کیا اسی میں پڑا رہتا ہے کہ یا چلاتا ہے کہ بھائی مجھے نکالو تو یہ گٹر خطا ہو گئی تو اللہ سے صوبہ کرو روز چلو معاف ہو جائے گا میرے اللہ والے ہو جاؤ گے پر میں بات بار ہے نا اتنا ہی آسان ہے جیسے ہر وقت باغز رہنا اب کوئی آدمی باوضو رہ, کہیں آپ کہ آدمی ہر وقت باوضو رہتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کیا وہ کبھی استنجابی نہیں کرتا ہے کبھی اس کی ہوا نہیں کھلتی کبھی اس کو کوئی چوٹ پھوٹ نہیں لگتی جس سے خون بہہ کے وضو جاتا رہے ایسا تو نہیں ہوتا یہی ہے کہ بھئی جیسے ہی رفع حاجت کیا اس کے فوراً بعد کو پھر وضو کر لیتا ہے تو ایسے ہی تقویٰ سے رہنا ایسے ہی آسان ہے بھئی خطا ہو گئی تو توبہ کر لو لیکن جان بوجھ کر خطا کرنے والا بہت بیوقوف اور بہت غیر شریف آدمی ہے یہ تیری عطا ہے یا رب یہ ہے تیرا جز پناہ میرا نالے ہے ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا میرا ہر قطع رونا یہ ہے یہ میری کلا میرا ہر فص رونا ہے یہی میری تلا تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کر تیر نہ تو کا صدقہ میرا جرم عفو کر بھائی اللہ تعالیٰ بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم نے ابھی ماں باپ کی محبت دیکھی ہے ہم سمجھتے ہیں باپ بڑی محبت کرتا ہے ماں بڑی محبت کرتی ہے بھائی خود بھوکی رہ جاتی ہے ہم کو کھانا کھلاتی ہے خود گیلے میں سو جاتی ہے ہم کو سوکھے میں دلاتی ہے بڑی محبت کرتی ہے سیار چمکار بھی کرتی ہے نلای دھلاتی بھی ہے لیکن اللہ کی محبت سے ابھی ہم واقف نہیں ہیں جس دن اللہ کی محبت سے ہم ہم ہو گئے تو دوستوں معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں ستر ماؤ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرماتے ہیں غفور کے ساتھ کا کیا کام ہے ودود محبت کرنے والا میاں والا جیسے ماں کو مامتا آتی ہے نا ما ماں ودود کی معنی میاں والا تو غفور میں فرمایا کہ میں کیوں تم کو بخش دیتا ہوں جلدی کیا بات ہے کہ میں تم کو جلدی بخش دیتا ہوں ذرا تم نے گنا کیا ذرا تمہارے دل میں ندامت آئی تو آنکھوں تم نے کیا نکالے اور نہیں میں نے معاف کر دی کیا وجہ ہے بحول غفول ودود اس لیے کہ مجھے اپنے بندوں سے میاں آتی ہے جیسے ماں کو مامتا ہوتی ہے اپنے بچے کو ذرا سی چوٹ پوٹ لگ جاتی ہے روتا ہے ماں فوراً اس کو بڑھ کے گلے لگا لیتی ہے چمٹا لیتی ہے اللہ تعالیٰ ستر ماں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اس لیے بہت جلد وہ ماں کو مان دیتے میرا ہر خطاب رونا ہے یہی میری کلا تیری راہ متوں کا سدقہ میرا جل کر کرنا تیری شان جب ہے یہ تیری بند پر بری جس کو اللہ اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں ایک واقعہ نے لکھا ہے کہ ایک بہت ہی سادہ لو دیہاتی تھا وہ بھی یہی دعا مانگتا تھا اللہ نے ہم کو جذب کر لیے جذب کر لیجیے جذب کر لیجیے کوئی شرارتی سے آدمی مسخرا اس نے بات چھٹھی کے کچھ کرتے ہیں کے ساتھ وہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کے وہ دعا مانگتا تھا یہ ایک دن چھپ کے اوپر بیٹھ گیا جب یہ آیا دیہاتی اور اس نے وہ دعا مانگنا شروع کی کہ اللہ نے جذب کر لیجے تو اس نے اوپر سے ایک رستا بنا کے لٹکایا اور موٹی بھاری سی آواز بنا کر کہا کہ اے بندے یہ فندہ اپنے گلے میں ڈال لے ہم تجھے آج جذب کرنا چاہتے ہیں بس اس نے تو سوچا کہ کام بن گیا اور اس نے فوراً رسی کا پندا گلے میں ڈالا اور ادھر سے اب جو اس نے کھینچنا شروع کیا تو اس کا پہلے گھٹنے لگا اور کھینچا تو آنکھوں بلکہ باہر آنے لگی تو کہتا ہے بس بس اللہ مزید جذب نہیں چاہیے ہمیں کیا پتا تھا اس میں تو اتنی مشکل ہوتی ہے جان کو آ گئی تو ہمیں چھوڑ دیجیے آپ ہمیں جذب نہیں چاہیے وہ ہنس پڑا اس نے اس کو چھوڑا وہ بندہ گلے سے نکال کے ایسا بھاگا کہ دوبارہ کبھی اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتا تھا پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں تھا ایسا کر گیا تو یہ جز نہیں ہے بس یہ جز ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے نیکیوں کی تو نیکیوں کے راستے کھول دیتے ہیں آسان کر دیتے ہیں توفیقات سے نوازتے ہیں نیکیوں کی توفیق ہونے لگتی ہے نمازوں کی ادائیگی کی توفیق ہونے لگتی ہے گاڑی رکھنے کی توفیق ہونے لگتی ہے اور کتنے کھولنے کی توفیق ہونے لگتی ہے نگاہوں کی حفاظت کی توفیق ہونے لگتی ہے زبان کی حفاظت کی توفیق ہونے لگتی ہے کہ میری زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچے میں کسی کی غبت نہ کر ڈالوں کسی کو جھوٹ نہ بولوں یہ سب کام اس کو آسان کر دیے جاتے ہیں جی ورنہ گناہ کرنا تو بہت آسان اس سے بچنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے لیکن یہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کو نیکیوں نیکیاں آسان کر دیتے ہیں نیکیوں کے راستے بول دیتے ہیں اور گناہوں کے راستے مضبوط کر دیتے ہیں مشکل کر دیتے ہیں چاہتا بھی ہے کہ گناہ کر لو تو پھر نہیں تو نہیں کر شکتا ہوگا تیری شان جب ہے یہ تیری بندہ سر وری ہے میرے جانو دل کا تجھ کو ہم باپ یاد کرنا میرے جانو دل کا تجھ کو ہم یاد کرنا طرح سے ممکن تری گرنا کبھی دل سے سب کرنا کبھی دل سے شکر کرنا آپ کی شروع کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو خطر کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر. اہل پہلے سن لیجیے کہ اہل دل کون لوگ اہل دل میرے مشید نے فرمایا کہ دل تو بلی کے سینے میں بھی ہے کتے کے سینے میں بھی ہے پھر اہل دل کیوں اہل اللہ والوں کو اہل دل کیوں کہتے ہیں کیا وجہ ہے اور تو کسی کو کہتے نہیں سنا کہ یہ بڑے اہل دل ہیں اہل دل اللہ والوں کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنا دل خالص دل کو دیتے ہیں دل کے گندے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے بلکہ دیکھتے ہیں کہ میرے مالک کا اس وقت کیا حکم ہے میں سامنے کوئی حسین جا رہی ہے تو میرے مالک کا حکم ہے کہ اس کو مت دیکھو بس اس وقت یہ اپنا دل توڑ دیتے ہیں اپنا دل اللہ کو دیتے ہیں اچینوں کو نہیں دیتے مٹی کے کھلونوں کو نہیں دیتے اور دنیا کی گندگی کو یہ اپنا دل نہیں دیتے اپنا دل خالق دل پر خدا کرتے ہیں اس لیے اللہ والوں کو اہل دل کہا جاتا ہے کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو گیا ہے جینا آ گیا مرنا اسے آ گیا ہے جی یعنی اسے جینے کا ڈھنگ آ جاتا ہے کہ اللہ پہ کیسے جیا جاتا ہے کام اس کو کرنے آسان ہو جاتے ہیں نیکیوں کی توفیقات ہو جاتی ہے اور مرنا کیا ہے کہ اب دان دے دیتا ہے لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرتا یہ اللہ کے سچے عاشقوں کی یہ علامت ہے دوستو زبانی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا زبانی دعووں سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہمیں بڑا عشق رسول حاصل ہے ارے بڑا عشق رسول حاصل ہے تو نبی جیسی شکل بنانے میں کیوں شرم آتی ہے پھر کیا بات ہے نبی کی ناوز بلّہ نبی کی صورت کیا بری صورت تھی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کوئی بری چیز دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات اور اس کی مخلوقات سے سب سے زیادہ محبوب ہیں بہادر خدا بزرگ تو مختصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سب اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ہستی سے کیا آ آ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کو کوئی بری شکل میں دیکھنا پسند کرتا ہے تو داڑی کو لوگ برا برا جانتے ہیں شرماتے ہیں یہ کیا عشق رسول ہوا لوکان کا اگر تمہارے دل میں واقعی عشق عرش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا سچا ہوتا تو ہر محبوب کی محب جو ہے تاج کرتا ہے اپنے محبت کرنے والے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تاج کرتا ہے اس کے جیسا ہولیا بناتا ہے اور خصوصاً جبکہ نجات بھی اس کے ہولیا میں ہوگی آہ, کل کل داڑھی منڈے اور کم چھوٹی چھوٹی داڑیاں رکھنے والے کل قیامت کے دن سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں کل نبی صلی اللہ علام نے پوچھ لیا کہ میری شکل میں تمہیں کیا خرابی نظر آئی تھی جو تم نے میرے شکل نہیں بنائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے امتی کو پہچانیں گے کہ میرا امتی ہے داڑھی موٹی ہوئی ہے یا چھوٹی ہوئی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا وقت اللہ آپ کو شوارف ارے اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مجھ کو کتراؤ بالکل باریک کر لو اور ہم ہم اس کے خلاف کریں تو ہم امیدوار ہو سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاط کے ہم ہم دعویٰ کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علام کے عشقہ یہ ہے ارے عشق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے ارے بلا ببانگے دوہل الل اعلان داڑھی رکھو اور اس کو لہراتے بھی پھرو باغی لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں ان کو عادت ہے ایسے ایسے چڑھاتے رہتے ہیں ایسے داڑھی چڑھانا اس پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے داڑھی چڑھانے کے اوپر داڑھی نہیں چڑھانا چاہیے بلکہ اس کو تو اور فخر کے ساتھ باہر نکال کے رکھو شیروں کی طرح رہو گڈر اور لبڑیوں کی طرح جینا بھی کوئی جینا ہے دوست عشق و محبت ہوا سچ کا عشق ہے جو اپنے محبوب کی نافرمانی سے بچتا ہوتے حضرت یہاں بھی یہی سبب فرما رہے ہیں کہ اللہ عالم کی صوبت میں آتا جاتا رہے گا اس کے اندر یہ ہمت اور حوصلہ پیدا ہو جائے گا کہ سارے زمانے سے سارے معاشرے سے ٹکرانے کی اس کے اندر ہمت پیدا ہو جائے گی اور وہ اللہ اعلان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے گا اور اللہ کی نافرمانی سے بچے گا کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے ایسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا کبھی دل سے صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے عمل کی توفیق نصیب فرما دے ذرا اپنا خط دیجیے گا کچھ باتیں میں کروں وہاں سے ماشاءاللہ اللہ خواتین کے بھی اور مردوں کے بھی خصوص وصول ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ ان میں شوق بھی خوب ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے خواتین بھی خط لکھتی ہیں مرد بھی خط لکھتی ہیں لیکن تھوڑا سا طریقہ وہی بتانا ہے کہ خط کس طرح لکھا جاتا ہے ایک کاغذ لے لیجئے پہلے تو لفافہ ہے لفافے کے اوپر اب جس کو خط لکھ رہے ہیں دنیا کا فائدہ ہر شخص جانتا ہے لیکن بعض لوگ بالکل خالی لفافہ با دے دیتے ہیں اور کیسے پتہ چلے کس کا ہے کس کے نام ہے تو جو اصول معاملات کے اندر جو اصول دنیا کے ہوتے ہیں وہی اس میں بھی ہوتے ہیں خط لکھنا ہے تو خط کے اصول سے لکھا جائے گا تو یہاں اوپر جیسے انہوں نے نام لکھا ہے جو اپنے اپنے شہر کا یا اپنے مسلم کا یا اپنے مشیر کا آپ مشیری ہی کہہ لو جس سے مشورہ لینا ہے اس کا اوپر نام ہونا چاہیے جو فائدہ ہے اور نیچے اپنا نام دینا چاہیے تاکہ پتہ رہے کہ بھائی کس کا خط ہے یہ تو لفافے کی بات ہو گئی اور دوسرا یہ کہ خط لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ کاغذ جو لیا ہے اس کو دو حصوں میں ایسے ہولڈ کر کے درمیان میں نشان آ تو اس کے ایک طرف وہ خط لکھنے تاکہ دوسری طرف جس طرح یہاں جواب دیا گیا ہے اس طرح جواب ٹھیک ہے نا یہاں خط لکھا حال لکھ دیا کہ یہ حال ہے ہمارا اور یہاں جواب کے لیے خالی چھوڑ دیا پورا تاکہ یہاں جواب لکھا جائے پورا سفر نہ بھرے اور دوسری بات یہ ہے کہ کھلا کھلا لکھیں اس میں ہر لائن میں لکھا ہوا ہے تو ذرا دش پش ہو جاتی ہے بعض وقت جواب جواب طویل ہوتا ہے تو طویل جواب کے لیے جگہ بھی چاہیے ہوتی ہے جگہ نہیں بچتی تھوڑا سا جیسے کوئی ایک حال لکھ دیا خدا نخواستہ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں جیسے غیبت کے متعلق کسی نے اطلاع کری کہ غیبت کا مرض ہے تو اس اس کو جو حال ہے مختصر کا وہ لکھنے کے بعد کچھ جگہ چھوڑ دیں تاکہ اگر کچھ جواب میں تفصیل ہو تو آرام سے جواب لکھ دیا جائے اور اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا سا جو ہے ایک ایک مرض ایک وقت میں لکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن اگر ضرورت ضرورت شدید ہو جیسے کوئی دوسرے مرض کی بھی اطلاع کرنی ہو تو زیادہ سے زیادہ تین باتیں اس میں لکھ دینا چاہیے اور اس کے بعد جواب کا انتظار کرنا چاہیے اور جب جواب لکھ دیا جائے تو اس کے بعد اس کی اوپر جو عمل ہو سکا اس کو اس کو لکھیں کہ بھائی یہ عمل ہم سے ہوا اور اتنا عمل نہیں ہو سکا جو عمل نہیں ہو سکا وہ بھی لکھتے ہیں کہ ہم سے پابندی نہیں ہوئی جیسے ذکر اور کار میں سستی ہے اگر ذکر میں سستی ہوئی تو بتا دیں کہ بھائی ہم سے ہم نے ابھی تک پابندی نہیں کر سکے تو پھر مرشد اس کا دوسرا علاج تجویز کرے گا بتائے گا کہ بھائی اس طرح اب یہ اب یہ علاج کرو تو اس طرح سے اطلاع اور اجتباح اپنے حال کی اطلاع اور اجتباع اور ساتھ میں خط کے اندر تاریخ جیسے تاریخ بھی لکھنا چاہیے اور اگر دوسرا خط لکھ رہا ہے اور اس میں پچھلے خط سے متعلق کوئی بات ہو جیسے بہت سے لوگ لکھتے ہیں کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے ذکر پابندی سے کر رہے ہیں اب ہمیں کیا معلوم ہم نے کون سا ذکر بتایا تھا یہاں تو کیوں خطوط آتے ہیں اور انسان کو ہر بات تو جات نہیں رہتی کہ کس کو کیا بتایا تھا تو اس کے لیے یا تو یا تو تفصیل لکھے کہ ہم فلاں فلاں تجزیات کر رہے ہیں یا پھر یا بعض لوگ یہ لکھتے ہیں کہ آپ نے فلاں اس مرض کا خلا ہمیں ہمیں جو علاج بتایا تھا وہ ہم کر رہے ہیں اب ہمیں کیا معلوم ہم نے آپ کو علاج بتایا کون سا علاج بتایا یاد تو نہیں رہتا نا اب نہ ہم کوئی فوٹو اسٹیٹ رکھتے ہیں نہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ ہے اس کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ پچھلے وقت جس میں یہ مرض لکھا ہو اس کی کاپی جس میں ہم نے علاج لکھا ہو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم سے مرض نہیں جا رہا آپ نے جو علاج بتایا تھا وہ ہم کر رہے ہیں لیکن مرض نہیں جا رہا اب ہمیں کیا معلوم کہ ہم نے آپ کو کیا کیا علاج بتایا تھا تو وہ علاج پتہ ہوگا تو پھر ہم دوسرا علاج لکھیں گے ذہن تو پچھلا خط یا اس کی کاپی ساتھ رکھا کریں جب اگلا خط لکھیں اور اس میں پچھلے خط سے متعلق کوئی حال لکھنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پچھلے خط کی کاپی یا وہ خط خود اس کے اندر ساتھ رکھ کے پھر وہ بھیجیں اور ساتھ میں جو ہے جو خواتین ہیں جو وہ اپنے محرموں کے دستخط کر کے بھیجیں اپنے محرم کی اجازت سے خط لکھیں محرم کی اجازت کے بغیر خط نہ لکھیں بس یہی چند باتیں بتانی تھیں اصل مجھے دشواری اسی میں ہوتی ہے کہ بعض لوگ پورا صفحہ کر دیتے ہیں اب میں جواب کہاں لکھوں تو اس لیے طریقہ بزرگوں نے جو سکھایا ہے وہ یہی ہے یہاں اپنا اپنے موشق کا نام لکھنا چاہیے اگر القابات یاد ہوں تو لکھ دیں ورنہ جو بھی ہو اس کے بعد سلام پورا لکھنا چاہیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جو خط لکھنے کے قوائد ہیں سلام پورا سلام لکھنا چاہیے پورا سلام لکھنا سنت ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پہلے جس کو خط لکھا اس کا نام اس کے بعد سلام اس کے بعد, اس کے بعد اپنی جو بھی حال کہنا ہے اس کو لکھ دیا جائے اور تھوڑی جگہ چھوڑ چھوڑ کے لکھیں کھلا کھلا لکھیں تاکہ جواب لکھنے میں آسانی ہو سلسلہ نمبر خط کا ڈالیے جیسے انہوں نے ڈالا ہے یہ ماشاء اللہ باقاعدہ خط کتابت کرتے ہیں ان سے اور بہت اچھی ان کے احوال ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہے اور یہ اسی چیز میں سب سے آگے ہیں بہت سے مسائل لوگ خط میں لکھ دیتے ہیں لیکن وہ بھی لکھ دیں جو مسئلہ ہے دنیاوی مسئلہ بھی اگر ہے وہ بھی لکھ دینا چاہیے تاکہ اس کی رہنمائی دین کی روشنی میں ہو تو یہی تو یہی تو ہمارا دین ہے, دنیا کا دین, ہے. دین دنیا چھڑانے کا نام نہیں ہے بلکہ دنیا کو, دنیا کو دین بنانے کا دنیا کو ہمیں دین بنانا ہے جیسے کھانا تھوڑی چھڑانا ہے لیکن کھانا دین کے طریقے سے کھانا ہے سنت کے طریقے سے کھانا ہے یہی عبادت ہو گیا اور دکان جانا ہے کاروبار کرنا ہے سنت طریقے کے مطابق کرنا ہے کیسے بات کرنی ہے جو نہیں بولنا ہے ایپ بتا کے بیچنا ہے اور دسیوں چیزیں ہیں اس میں تو اپنے دنیاوی مسائل کو بھی لکھ دینا مختصرا کوئی حرج نہیں ہے لیکن اصل کام کرنے کا بار بار عرض کرتا ہوں وہ ہے اصلاح اخلاق جو ہمارے یہاں رسالہ بھی تقسیم کیا جاتا ہے اصلاح اخلاق کہ اچھے اچھے اخلاق ہمارے اندر آ جائیں اور برے اخلاق سے ہمارا دل صاف ہو جائے جیسے برے اخلاق میں غیبت ہے جھوٹ ہے چغلی ہے اصد ہے کینہ ہے دنیا کی محبت ہے بدگمانی ہے بد نگاہی ہے یہ برے برے اخلاق ہیں دوستو ان کی صفائی اگر نہ ہوئی تو کچھ بھی ترقی نہ ہوئی کچھ کام نہ کیا دوستو تو یہ یہ ان, جن کے ہاں یہ رسالہ نہ ہو وہ لیں رسالہ اور جن کے ہاں موجود ہے اس کا تھوڑا تھوڑا مطالعہ کریں اور اس کی اطلاع احوال کریں مجھ کو نہ صحیح کسی کو اپنا مشیر بناؤ بھائی اور اپنے قلب کی صفائی کرواؤ تو انشاءاللہ شاء تھوڑے ہی دن کے اندر اس کے بڑے اچھے سماج ہوں گے اور جس طرح دنیا کے کام کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے اسکول بچہ جاتا ہے کتنی کتابیں آتی ہیں پھر ساری کتابیں رٹنی پڑتی ہیں پھر اس کے ہر مہینے دو مہینے میں دھیان بھی ہو رہے ہیں رات رات بھر اس کو پڑھ بھی رہا ہے اور نمبروں کی کتنی کوشش کر رہا ہے اور دعائیں کرا رہا ہے تو دنیا کے کام کے لیے تو اتنی محنت اور اتنی فکر اور اتنی اہتمام کہ رات رات بھر بھی پڑھ بچے اور بڑے بھی اور دین کے کام کے لیے سوچ کی بات ہے کہ دین کے کام کے لیے ہم کھیلتے بھی مشکل سے ہیں کہ بھائی ہمارے اندر جھوٹ ہے جھوٹ کا مرض ہے کسی کو غیبت کا ہے کوئی بدعانی کا ہے کوئی انسان ہے مرض تو ہے لیکن اس کی صفائی کی بھی تو بھئی کوشش کریں اس کی صفائی کا اہتمام کریں اور اس کی اصلاح احوال کریں کہ جہاں زیادہ رہنا ہے وہاں کی فکر زیادہ ہونی چاہیے یا جہاں کم رہنا ہے وہاں کی فکر زیادہ ہونی دنیا میں کتنا مختصر رہنا ہے ہم یہاں اشعار پڑھتے رہتے ہیں نا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور پھر کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا ایسی دنیا سے کیا جی لگانا لیکن آپ دنیا میں رہیے بس طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیجیے کھائیے پیجیے ہنسی بولیے سب کام کیجیے اور ہی بچوں میں بھی رہیے لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بس یہ تین تین ہو گیا یہی کہ کسی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دینا اور ہمیشہ سچ بولنا کہ سارے اخلاق کو حاصل کرنا ہمیں نہیں چاہیے بھائی چاہیے ہمیں آخرت کی بھی نہیں چاہیے کیا تو وہ اسی سے ملے گی دوستو سب سے اہم کام کرنے کا یہی ہے جس نے یہ اصلاح اخلاق نہ کیا سمجھ لو کہ وہ محروم رہا وہ نقصان میں رہا ذکر و اذار تھوڑے سے کر لیجئے انشاءاللہ نجات ہو جائے گی لیکن اگر یہ کام نہ کیا تو بڑی محرومی اور نقصان ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ